وقت موسا بھی آیاتی نا و سوفانی مبین اور البتہ تحقیق ہم نے موسا علیہ السلام کو اپنی آیات اور وعدے آیات اور یقیناً ہم نے موسا علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور وعد دلیل دے کر بھیجا علا فرعین ملا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فتب امرا فرعون تو انہیں فرعون کے حکم کی پیروی کی اور وہاں امر فرعین رشید اور فرعون کا حکم ہرگز کسی طرح سے درست نہیں تھا یکدم قومہ ہو یوم القیامہ وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن فعورادہ منار وہ ان کو داخل کرے گا آگ میں و بسل ورد المورود اور بری ہے داخل ہونے کی جگہ جس پر وارد ہوا گیا ہے وارد ہونے کی جگہ جس پر وارد ہوا گیا ہے وہ اتبی ہادی ہی لاہن تم و یوم القیامہ اور وہ ان کے پیچھے وہ پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی بئسر شرف دمرفود بری ہے مدد مدد دی ہوئی ذالک کا منم و القرا یہ ان بستیوں کی خبریں ہیں نقص علی کا منحا قائم و جن کو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں ان میں سے کچھ قائم ہیں کھڑی ہیں اور کچھ کٹی ہوئی وما ظلمناہم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ولیکن ظلم انفساہم لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا فما اغنت عنہم آلہتہم اللہتی یدعن من دون اللہ من شیئن لما جا امر ربک اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا اور ان کو ان کے ان الہوں نے معبودوں نے کفایت نہ کیا جن کو وہ اللہ کے شوا پکارتے تھے جب تیرے رب کا حکم آ گیا وہ ماں زادو میرا اور انہوں نے نہیں زیادہ کیا انہیں مگر ہلاکت میں ہی وہ أَخْذُ رَبِّكَ اور اسی طرح پہ رب کی پکڑ ہے اضا اقد القرا جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے وہی یہ جب وہ بستیاں ظالمی ہو ظالم ہوں ان اخلاح علیم الشدید یقیناً اس کی پکڑ بہت سخت اور دردناک ہے ان نفی ذالق الم الخاف اعضاب الآخرہ یقیناً اس میں نشانی ہے بندے کے جو آخرت کے سے درتا ہے مجموع یہ وہ دن ہے جس میں لوگ جمع ہونے والے ہیں ودالِ کا یوم مشہود اور یہ دن ہے حاضر کیا گیا پمان و اخرو الجن معدود اور ہم اس کو مؤخر نہیں کرتے مگر معدود مدت تک یوم جس دن وہ دن آئے گا لا تکلّم و نفسم اللہ ہی اس دن کوئی جان کلام نہیں کرے گی مگر اسی کے اذن سے فمن ہم شقیم و تو ان میں سے کچھ بدبخت اور کچھ نیک وقت ہوں گے فم فم اللینہ تو وہ لوگ جو بدبخت ہوئے فنار تو وہ آگ میں ہوں گے لحم فیحا ظفیر ام و تو اس میں ان کے لیے بلند آواز سے چیخنا اور کم آواز سے چیخنا ہوگا یہ زفیر اور شہیک کہتے ہیں گدے کی آواز کو اس طرح گدہ چیخت ہے جب وہ سانس اندر کو کھینچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں زفیر اور جب سانس بیر نکال کے چیخت ہے تو اس کو کہتے ہیں شہیر خالدین افیہ و اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں مادامت السماوات والارض جب تک آسمان اور زمین رہے الا ما شاء ربک وگر جب تک تیرا رب چاہے انہا ربک فعال لما یرید یقینا تیرا رب اس چیز کو کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ام اللہ دذین سعید اور وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے فقیل جنت تو وہ جنت میں ہوں گے خالدینہ فیحہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں مادہ مد اسلموات ولا جب تک آسمان اور زمین رہیں علامہ شاہ اور رب و بغیر جب تک تیرا رب چاہے عطا ان غیر مجزوز یہ عطا ہے غیر منقطع تو یہ جنتی جنت میں رہیں گے جہنمی جہنم میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان رہے گا تو زمین و آسمان تو قیامت والے دن ختم ہو جائیں گے ادھر سماؤن فطارت زمین آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا زمین بھی ساری لپیٹ سمیٹ دی جائے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے اس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جب تک سورج چاند رہے گا یہ کام ایسے ہوگا مم. یہ بس ایک محاورہ تن ایک محاورہ ہے کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے یہ کام ایسے ہوگا اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت والدین اللہ تعالیٰ یومت بدرالردیر الرد و سماوات اس زمین کے بجائے نئی زمین لے کے آئیں گے اور ان دنیاوی آسمانوں کے بجائے دوسرے آسمان اللہ تعالی بنائیں گے تو اس عید سے مراد وہ اخروی زمین و آسمان ہے دنیاوی نہیں م. یہ دنیاوی زمین و آسمان تو قیامت والے دن ہو جائے گے ختم اور جو اخروی زمین و آسمان ہے وہ پھر ہمیشہ رہیں گے وہ ختم نہیں ہونے گا ہاں جی سر ابراہیم میں یوم الارض الارض الواحد اللہ اس دن اس زمین کے بجائے نئی زمین آ جائے گی اور آسمانوں کے بجائے نئے آسمان اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا اور وہ سارے کے سارے اللہ واحد کھار کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ وہ اکروی زمین و آسمان مراد ہیں جو ابدھی ہیں ہمیشہ رہنے والے من مانا پھر یہی بنے گا کہ یہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے فلاق فِي مریت احبدا ماحب اللہ کا ما باؤم من قبل و ان لم و پھو ہم نصیبہ ہم پس آپ اس کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو جائیں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں یہ اسی طرح ہی عبادت کرتے ہیں جس طرح ان کے آباء نے ان سے پہلے عبادت کی اور ہم ان کو ان کا حساب پورا پورا دینے والے ہیں جو کہ کم نہیں کیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ مُوسَى الْكِتَابَ وَالْبَتَّةَ تَحْقِيقَ عنے موسی کو کتاب دی فختل فیہ تو اس میں اختلاف کیا گیا وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اور اگر تیرے رب کی طرف سے بات سبقت نہ لے گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيب اور یقینا وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں ہیں جو انہیں مزید شک میں مبتلا کرنے والا ہے یا بیچین کرنے والے میں مبتلا ہے كُلَّ رَبُّ اور یقیناً سب کے سب لوگ جب ان کو ان کا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلا دے گا ان بیما یا خبیر یقیناً وہ جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں اس کو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے پست کما عمرتا تو آپ قائم رہیے جس طرح کے آپ کو حکم دیا گیا ہے پنتابا مکا اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے ولا تطغو اور تم حد سے تجاوز نہ کرو ان نہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے گالام اور تم ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ جنہوں نے ظلم کیا فتمار وغیرہ تمہیں آگ چھولے گی و مالا من, من اولیا اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں تم ملا تم پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے عقیم اسفلا طرف النَّهَارِ نہاری مِنَ ظلف من الل اور نماز قائم کر دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے حصے میں ان الحسنات سیات یقیناً نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں دا لذ ذکر یہ نصیحت ہے یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے وصبر اور صبر کرفہ انہ علیہ الدین وجر المسنین یقین اللہ تعالیٰ نیتی <تصفح> کرنے والوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا فَلَوْ لَا من مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو <تصفح> تو کیوں نہیں تھے زمانوں والے لوگ جو تم سے پہلے تھے ان میں سے فضیلت والے لوگ يَنْهَوْنَ عِلْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ وہ زمین میں فساد مچانے سے منع کرتے اللہ کلیلم ممن, ممن انجین منہ مگر ان میں سے تھوڑے ہی تھے جن کو ہم نے نجات دی و تب الدینوں اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ما اتری فو جس میں وہ بڑھا دیے گئے مال دیے گئے وقان و مجرمین اور وہ مجرم تھے ماکان رب و کلیحلی کل قرآب اور تیرا رب بستیوں کو ظلم کی وجہ سے حلا کرنے والا نہیں ہے وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ جب اس کے رہنے والے اپنی اصلاح کرنے والے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا جَعْلَ النَّاسَ عَمَّةً اور اگر تیرا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا وَلَا يَزَالُونَ مُقْتَلِفِينَ لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے رہیں گے إِلَّا مَرْرَحِمَ رَب مگر جس پر تیرے رب نے رحم کیا ولی علی کا اور اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے و تمت کلی اور تیرے رب کا کلمہ بات پوری ہو گئی جہنمن جنتی و نناسی معین کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے وکلنقس عل من امبا رسول اور ہم رسولوں کی یہ ساری خبریں آپ پر بیان کرتے ہیں ماں نصب بھی تو بہی ف کا۔ جس کے ساتھ ہم تیرے دل کو ثابت رکھتے ہیں و جا آ کافی ہاد ہل حق و معدہ تن و اور تیرے پاس ان میں حق اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آئی ہے و کلَََََََََََََََدنمل والا مکانتی تم انا عاملون اور ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہہ دے کہ تم اپنی جگہ عمل کرو یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں ونتظر ہو اور انتظار کرو ان نہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں ولّہ غیب السماواتی ولاحی کے لیے ہے آسمانوں اور کا طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں ہو فاگودھ اس کی عبادت کر و توقل علیہ ہی اور اس پر توکل کر وما کا بھی وافل اور جو تم عمل کرتے ہو آپ کا رب اس سے غافل نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے الفلا امرات الکا آیات الکتاب المبین یہ کتاب مبین واضح کتاب کی آیات ہیں انا انصلّا قرآرآن عربی اللہ اللہ یقینا ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم عقل کرو سمجھو نہن نقس علی کا احسن القص اور حینہ علی کا حادل ہم تجھے سب سے اچھا واقعہ سناتے ہیں کیونکہ ہم نے ہی آپ کی طرف یہ قرآن وہی کیا ہے وہ ان منتمن قبل ہی رمل الغافرین اور یقینا آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے ادقالا یوسف علی ابھی ہی جب یوسف نے اپنے والد کو کہا یا ابت انعی تو عہدہ اشارہ کو کہ اے میرے باپ میں نے گیارہ ستاروں کو دیکھا ہے وشم ثول قمرہ اور سورج اور چاند کو رعیت عملی ساج دین میں نے ان کو دیکھا ہے اپنے لیے سیدہ کرنے والے قالا کہا یا بنیا اے میرے بیٹے لا تخصص یا کالا اقوتی کا, کا فیاقی دلہ کا قیدہ اس نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے نہ تو بیان کر اپنے خواب کو اپنے بھائیوں پر وغیرہ وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کریں گے ان شعیطانسانی ادب و مبین یقیناً شیطان انسان کے لیے واضح دشمن ہے وہ کدال کا یہ طبی کا رب کا من اور اسی طرح تجھے تیرا رب چنے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا وہ یو تم ہو علیہ کا ولا علی یاقوب اور وہ پیر اپنی نعمت کو تج پر اور علی یعقوب پر پورا کرے گا کما تماحا الب من قبل ابراہیم و اسحاق جس طرح کہ اس نے انہیں پورا کیا تیرے باپوں ابا ابراہیم اور اسحاق پر اس سے پہلے ان رب کا علی منحکیم یقیناً تیرا رب خوب جاننے والا نہایت حکمت والا ہے لقل قانفی یوسف و اقوتی ہی آیات السّلین یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں تھیں القال اللہ یوسف و احو احب الا ابینا منا جب انہوں نے کہا کہ البتا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہماری نسبت زیادہ محبوب ہے ورنہ قسبتن اور ہم ایک جماعت ہیں انا ابانا لفی غلالبین یقیناً ہمارا باپ کھلی غلطی پر ہے اقتلو یوسف کو قتل کر دو ابی تراحیو اردن یا اس کو پھینک دو ایسی زمین میں یخلو لکم وجہ ابیکم تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لئے اکیلا رہ جائے گا و تکونو من بعد ہی قوم سالحین اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا قالاقا تقت الو یوسفہ و القوح کی غیابت الجبی یل تقاج السارتین کن تم فائدین ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو بے آباد کنویں کی گہرائی میں ڈال دو اس کو مسافروں میں سے کوئی آ کر لے جائے گا اٹھا کر لے جائے گا اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے باپ ماں کا کیا ہے تجھے لا منا على یوسفا کہ تو یوسف پر یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتا و ان الہو الناصف ہُنر ہم اس کے لیے خیر کرنے والے ہیں ارسل ہمرتا ان الہ الحافون اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دے وہ کھائے پیئے اور کھیلے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قالا تص نے کہا انیلا لایا زنونی انتدوبی کہ مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو لے جاؤ وہ عقاف و اور میں ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے وہ ان تم عن اور تم اس سے غافل ہونے والے ہو قالون نے کہا ان اقلاء الیب ون رسبۃ ان نا اد اللہ قاصر اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں تو یقینا ہم اس وقت خسارہ اٹھانے والے غیابت اور ان اتفاق کیا کہ اس کو ڈالیں گے بے کی گہرائی میں ہم نے اس کی طرف وہی کی لتنبیم حالا کہ تم ان کو خبر دے گا ان کے اس کام کی وہ لاہر جب کہ وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے و جا ابا ہم ایشا اور آئے اپنے باپ کے پاس رات کو روتے ہوئے خال انہوں نے کہا یا ابا نہ ہمارے باپ انبنا نستابک یقین ہم گئے تھے نستابک مقابلہ کرنے کے لیے دوڑ لگاتے تھے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی و ترکنا اور ہم نے یوسف کو چھوڑا آئندہ متا اپنے سبان کے پاس تو اس کو کھا گیا بھیڑیا و ماں لنا۔ اور تو ہماری بات کو ماننے والا نہیں ہے ولوکنہ صالقین اگر ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں وجا او الا قمیصی ہی بدمن کا اور وہ لے کے آئے اس کی قمیض پر جھوٹا خون کالا کہا بلس وقم انفسو کم امرا بلکہ مزین کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے کسی کام کو تصبر جمیل تو بہترین صبر ہے یا صبر ہے اچھا مستعن علامہ تصفون اور اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے اس اس کام پر جو اس بات پر جو بات تم بیان کرتے ہو وجہ سیارہ تم اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا فرسل واردہ ہم تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا فل اس نے اپنا ڈول لٹکایا قالا اس نے کہا یا بشرا اے خوشخبری ہادا غلام یہ تو ایک بچہ ہے وہ اثروحُداعتنگ اور انہوں نے اس کو چھپا لیا اپنا سامان تجارت بنا کر واللہ اللہ علیہ بیمایہ اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے اس کام کو بیما امعلون جو وہ عمل کرتے تھے وہ ہو اور انہیں اس کو بیچ دیا بن بخصن گھٹیا قیمت کے ساتھ دراہم محدودہ معدود چند ایک درہموں کے بدلے و قانو فی ہی اور وہ اس میں تھے بے رغبتی کرنے والے وقال کال اللہ دشتراح میں مصرا اور اس آدمی نے کہا جس نے اس کو خریدا تھا مصر سے لمراتی آتی ہی اپنی بیوی بی کو اقریمی متواہو اس کا ٹکانہ اچھا بنا دے آسائین فعانہ شاید کہ یہ ہمیں فائدہ دے اونت تقیدہ والدہ یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں و کدال کا مکََ نال یوسفہ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دی وحوبن طویل احادیث اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں و اللہ علی اللہ عمریحی اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے پڑا سن اور ایسے ہی ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں انکسی اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اس نے اس کو بہکایا پستایا اس کی اس کے نفس سے وہ غل قطل ابواب اور اس نے دروازے اچھی طرح بند کر لیے وہ قالت اس نے کہا ہی تلق جلدی آ قالم عاد اللہ تص نے کہا اللہ کی پلا ان ربی احسن وایا یقیناً وہ میرا مالک ہے اس نے میرا ٹھکانا اچھا بنایا ان لائف الظالمون یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے والا قدمت بھی وہ ہم بھی حالا الرآبرحانہ ربی ہی یقیناً اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتا اگر ایسا نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی دی کدالی کا نصر فن حسو اولفاشا اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں من عبادل المخلصین یقینا وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا وسط ال اور وہ دونوں دروادے کی طرف دوڑے و قدت من دبورن اور اس عورت نے اس کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی وہ الفاظ سیدہ لد الباب اور دونوں نے اس کے خامد کو دروادے پر پایا قالت تو اس نے کہا ما جاؤمن ارادہ اہلی کا سو ان یوسنا علیم تو اس عورت نے کہا کیا جزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا سوائے اس کے کیسے قید کیا جائے یا دردناک سزا ہو کالا تو اس نے کہا ہیا را عن نفسی اس نے ہی مجھے میرے نفس سے پھسلایا ہے وہ شاہدہ من اہلیحا اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی کہ ان کا نا قمیص قدمن قبولن اگر اس کی قمیص آگے سے پھاڑی گئی ہو فساد تو وہ سچی ہے وہ ہو من اور یہ جھوٹوں میں سے ہے وہ انکانہ قمیص ہو خدا من دوبورن اور اگر اس کی کمیص پیچھے سے پھاڑی گئی ہے ف تو یہ عورت جھوٹی ہے واہ وہ ہوا من الصادقین اور یہ سچوں میں سے ہے فلم آ کمیسہ ہو فلم قمیصا ہو تو جب اس نے اس کی کمیص کو دیکھا خدا بن دو بور پیچھے سے پھاڑی گئی کالا تو کہا انا ہو من قیدی کنہ یقیناً یہ تمہارے فریب تمہاری مکر میں سے ہے ان قیدا کننا عدیم یقیناً تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے یوسف آحادہ اے یوسف اس سے اعراض کر وسط فریلی لمبی کی اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگ ان نہ کہ من تم الخواتین یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے ہے